اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا اور میں اپنے خوش اپنے کا مالک ہو اور اے ذکر ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحیع ہے اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا انہوں نے کہا پروردگار میرے یہاں کس طرح لڑکا ہوگا